اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے